الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المزنبين سيد الأولين والآخرين في يدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين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 وَاَعُوذُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِزْقًا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, والأرض شيئا ولا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 اللہ علی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ روشی پڑھ لیجیے محمد ان مادن الجی وم علی وس وبریک وسلم الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المزنبين ہم دو سلاد کے بعد سورہ ان نحل کی تفسیر میں ان آیات کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے بھی کر چکا ہوں مزید کرتے ہوئے مضمون آگے بڑھاؤں گا ماہ محرم کی وجہ سے تین جمعے تفسیر کا بیان نہیں ہوا آج پھر تفسیر کا بیان جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے آگے بیان ہوگا آپ کو یہ بتا چکا بتوں کی پوجا کرنے والے مظاہرے قدرت کو سورج چاند ستاروں آگ پانی وغیرہ کو خدا ماننے والے اور ان کی عبادت کرنے والے مشرقین کو کہا گیا کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے عورتیں بنائی ان عورتوں سے تمہارے لیے اولاد بیٹے ہوئے بیٹیاں ہوئیں پوتے ہوئے بوتیاں نواسے نواسیاں تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی تو تم کیوں نہیں سوچتے جھوٹی بات پر کیوں یقین لاتے ہو یہ سب کچھ بت نہیں کرتے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان میں کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو تم بتوں کی طرف کیوں دھیان لے جاتے ہو یہ بت نہیں دیتے تمہیں اللہ کو یاد کرو یہ اس کا فضل ہے اس کے فضل کے کیوں منکر ہوتے ہو اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے نہ کچھ کر سکتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو سائنس بھی مانتی ہے کہ سورج کی وجہ سے زمین پر پیداوار ہوتی ہے آسمان کی وجہ سے پانی برستا ہے پیداوار ہوتی ہے سورج کی روشنی زندگی دیتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سورج کچھ نہیں کرتا تو کیا سورج خود سے کر لیتا ہے جواب دیجئے نہیں یہی بتایا گیا کہ سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے اسی نے اس میں حرارت اور روشنی رکھی ہے یہ اسی نے ہی سارا نظام بنایا ہے سورج خود نہیں بنا ہے وہ خود کچھ کر سکتا یہ آسمان خود سے نہیں کھڑے ہوئے بغیر ستونوں کے انہیں رب نے رکھا ہے آسمان سے پانی یہ بادل نہیں برساتے یہ بادل بناتا کون ہے اگر بادل خود بنتے ہیں اور برستے ہیں تو برستے دکھا دیں بادل موجود ہوتے ہیں کیوں نہیں برستے پانی سے بھرے ہوئے بادل نظر آتے ہیں مگر نہیں برستے کون روکتا ہے ان کو برسنے سے تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ نظام یہ کارخانہ قدرت اللہ کے سوا کوئی اور چلا رہا ہے ایسا سوچ کر تم اپنے بے عقل ہونے کا بھی ثبوت دیتے ہو اور ثابت کرتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتیں پا کر بھی اس کے منکر ہو رہے ہو تو تم سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہے کون بناتا ہے انسان کی تاریخ کو شمار کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تقریبا دس ہزار تھا تقریبا کتنے دس ہزار سال یہ انسانی تاریخ ہے ٹوٹل اب تک جو شمار ہو سکی ہے اس دس ہزار سال میں انسان نے کیا کوئی انسان بنا لیا نہیں انسان کی ایک انگلی کٹ جائے تو کیا سائنس نے ویسی ہی انگلی بنا لی نہیں وہ پلاسٹک کے چمڑے کے کسی میٹل کے جو آزاب بناتے ہیں کیا وہ اسی طرح ہیں نہیں مائے کتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج ڈھونڈ لیا مائے نہیں مائے بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے نام تک نہیں ان کو آتے پہچان نہیں پاتے ٹیسٹ کراتے ہیں خون ٹیسٹ کر لیا تھوپ ٹیسٹ کر لی پشاب ٹیسٹ کر لیا سب کچھ ٹیسٹ کر لیا سمجھ نہیں آ رہا بندے کو ہوا کیا اقلی آجیز اس سائنس کو سامنے بھی رکھیں تو بھی یہ پتا چلتا ہے کہ انسان نے اتنی مدت میں کوئی ایسا کام اب تک نہیں کیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے کائنات کی تصدیق کر لی ہے ایسی بات نہیں چاند پر قدم رکھنے کے باوجود کیا چاند کو حرکت دینے چاند کو چلانے یا چاند کو روکنے پر انسان قادر ہے موت سے بچنے پر انسان کو قدرت ہے نہیں بستیاں الٹ دی جاتی ہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی طاقتیں کہنے والے کھدائی کے دعوے کرنے والے کیا انجام ہوا ان کا تاریخ سامنے موجود ہے واقعات موجود ہیں اور اب بھی آپ صبح و شام دن رات قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ نہیں اللہ نہیں بلکہ کوئی اور یہ کام کر رہا ہے تو جو ایسا کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کے منکر ہیں یہ طرح طرح کے میوے کھاتے ہیں ستری روزی کھاتے ہیں اس کے باوجود انکار کرتے ہیں تو ان لوگوں نے انکار کر کے جہاں خود پر ظلم کیا وہاں اپنے بے عقل ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اس حوالے سے میں یہ ضروری بات بھی آپ کو سنا چکا کہ وہ بدعقیدہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے مشرک کہتے تھے ہمیں سورج کی وجہ سے چاند کی وجہ سے بتوں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے ملتا ہے تم نبیوں ولیوں کا نام لے دیتے ہو تو وہ بھی غیر اللہ کا نام لیتے تھے تم بھی غیر اللہ کا نام لیتے ہو لہذا تم بھی انہی جیسے ہو میں نے اس کا آپ کو جواب سنا دیا وہ مظاہر قدرت اور غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے انہیں مستقل متصرف مانتے تھے ہم لوگ اللہ تعالی کو فائل حقیقی مانتے ہیں کسی نبی ولی کو ہرگز ہرگز حقیقی یا ذاتی متصرف مانتے متصرف کے مانے کہ یہ خود سے تبدیلی لاتا ہے ایسی بات نا. کوئی نبی ہے یا ولی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ماننا یہ شرک نہیں ہے آسان سی بات ہے نا بتائیے اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں یا نہیں محبت سے ملا یا گھوسا مار دیں آپ کو اختیار ہے یا نہیں جواب دیجئے آپ کے پاس جتنا اختیار ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا آنکھ دیے محبت سے دیکھیں لیں کے دیکھ لیں کس نے اختیار دیا ہے اگر اختیار نہیں ہے تو بتائیں کر سکتے تو وہ اگر اپنے پیاروں کو زیادہ دے دے تو ہم اعتراض کر سکتے وہ اپنے پیاروں کو اپنی قدرت کا اپنے جلووں کا مظہر بنا دے تو ہم کیا روک سکتے جانوروں کو دیکھیں جو انکار کرتے ہیں نا میں چاہتا ہوں ان کو یہ جانوروں کو دیکھیں کس جانور میں کتنی اللہ تعالی نے کون سی حس رکھی ہے کسی میں سونگنے کی قوت بہت زیادہ ہے کسی میں دوڑنے کی قوت بہت زیادہ ہے。کوئی اڑتا ہے کسی کو اندھیرے میں نظر آتا ہے کسی کو روشنی میں نظر آتا ہے کوئی دیوار کے آر پار دیکھ لیتا ہے ایک مچھلی ہے وہ سفر کر کے جاتی ہے ایک لمبا سفر میلوں کا اس میلوں کو پچاس میل سمجھیں سو میل سمجھیں وہ انڈے دے کر واپس آتی ہے اس کو رستہ نہیں بھولتا کون اس کو رستہ یاد رکھواتا ہے شہد کی مکھیوں کے بیان میں آپ سن چکے اللہ نے خود فرمایا کہ وہ سارا دن گھومتی ہیں اس درخت پہ اس پھل پہ اس پھول پہ اس درخت پہ گھومتی ہیں سارا جنگل واپس اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی ہیں کون رستہ بتاتا ہے ان کو تو جو رب تعالی ادنا مخلوق کو کمال دے رہا ہے اختیار دے رہا ہے وہ اعلیٰ مخلوق کو کیوں نہیں دے سکتا جو نہیں مانتے تو وہ اللہ کی قدرت کے منقطر ہیں اللہ کی عطا کے منقطر ہیں سب کچھ رب کا ہی کا فضل ہے اس کا انعام ہے اس کی عطا ہے اور یہ رب کی قدرت کے ہی جلوے ہیں جو اس کی مخلوق سے ظاہر ہوتے معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے یہ معجزہ یا کرامت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فیل ہے ظاہر بندے سے ہو رہا تو جس سے ظاہر ہو رہا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ خود کرتا ہے تو ہم مانتے اللہ تعالی نے اسے کرنے کا اس طرح کمال عطا کیا ہے اگر اس کا مانے تو غلط جس کو اللہ نے کمال دیا اس کا مانتے ہیں جس کو نہیں دیا اس کا مانتے بھی بتوں کا کہیں ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ میں نے ان کو کمال دیا نبیوں ولیوں کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہم نے ان کو علم دیا ہم نے ان کو حکمت دی ہم نے ان کو یہ شان عطا کی یہ شان عطا کی نبیوں کو موجزات دیے ولیوں کو کیا کیا دیا اس کا ذکر ہے بتوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تو جس کو اللہ تعالی بتائے تو کیا اس کو ہم نہیں مانیں گے جواب دیجئے اللہ کو ماننے والا انکار کر سکتا ضرور مانے گا جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھلے سے انکار کرتا رہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے خدا کا کوئی نقصان نہیں کرتا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جو بتوں کا طریقہ تھا بتوں کے ماننے والوں کا وہ تمہارا ہے تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ایسی کوئی بات کوئی مسلمان صحیح العقیدہ جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ شرک کرتا نہیں نبیوں ولیوں کو ہم اللہ کا پیارا جانتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور تعلیمات کے مطابق جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق مانتے ہیں تو اب کوئی یہ کہے کہ نہیں مشرق بھی یہی کرتے تھے تم بھی یہی کرتے ہو تو جو ایسا کہے وہ ظالم ہے یا نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس موضوع پر میں نے بہت گفتگو کی ہوئی ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں میں نے مختصراً بھی بتایا ورنہ میں پھر اور واقعات سنانے لگوں تو پھر یہی چیز آگے بڑھ جائے آپ جانتے ہیں دنیا کے معمولات جانتے ہیں نظام ہے بارش کون برساتا ہے ٹھیک ہے یقین ہے نا یا محکمہ موسمیات برساتا ہے اللہ کا برساتا ہے اس نے پرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے دے جواب مجھے اللہ کا سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے سب کچھ سنتا ہے پھر پرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے ہیں آپ کے رامن کاتبین کندھوں پہ موجود ہیں لکھ رہے ہیں. اللہ تو بھولتا نہیں ہے پھر کیوں مقرر کیے ہوئے اس نے اس فرشتے, یہ اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی کیوں لگائی ہے پھر اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں یا نبی اعلیٰ مخلوق ہیں کہہ رہے ہیں نبی آلہ ہیں تو جب ادنا کو کمال دیا ہے تو اعلیٰ کو کیوں نہیں دیا بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے جس کو اللہ نے کمال دیا اس کا دیا ہوا مانتے ہیں دوسرے کا مانتے نہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت میں ملتا ہے اس کا مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے اگر اللہ فرما دیتا میں نے بتوں کو اشتہار دیا تو مانتے جب اس نے کہا نہیں دیا تو ہم بتوں کے لیے مانتے بھی نبیوں ولیوں کا ذکر تو ہمارا ماننا اور مشرکوں کا ماننا ایک جیسا نہیں پھر مشرک بتوں کو پوجا کے لائق مانتے تھے ہم نے کسی نبی ولی کو کبھی پوجا کے لائق مانا اے نہیں اے کتنے فرق ہیں ایک نہیں سینکڑوں فرق ہیں پھر اس کے ہوتے ہوئے کیسے ان کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے اللہ تعالی قادر ہے قدیر ہے خالف ہے مالک ہے رازق ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے لیکن یاد رکھیں جو کوئی اللہ کے سوا کسی کے لیے مانے جیسا کمال اللہ کے لیے مانتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ کہہ نہیں ہاں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی اپنے پیارے کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی کمال دیا تو اللہ کے بتانے سے اس کا کمال مانتے ہیں نبیوں ولیوں کی شان قرآن میں بیان ہوئی حدیث میں بیان ہوئی ہم اسی کے مطابق مانتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں اس سے بھی زیادہ تو ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے فرق ہو گیا تو اب دیکھ لیں اللہ خود فرماتا ہے کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ پتھر کے بت ہوں لوہے کے ہوں سونے چاندی کے ہوں کسی چیز کے بنے ہوں یا مظاہرے قدرت آگ پانی ہوا وغیرہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا انہیں آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا ہے آپ کہیں گے ہندو لوگ بھی تو جا کے بھگوان کے پاس مورتی کے پاس فریاد کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے مجھے ایک بتا دیں جو مورتی نے کیا ہو کسی بت نے کیا ہو وہ دکھاتے ہیں کوئی بت کرتا نہیں کر سکتا قرآن میں اللہ نے فرما دیے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو انہیں اللہ کی طرح نہ خیراؤ. ایسا نہ کہو کہ یہ اللہ کی طرح ہے یا اللہ کی میسل ہیں یا ان کو اللہ نے کوئی طاقت دی اللہ کو پرمتا بلا یہ ستی یہ کچھ کر سکتے ہی نہیں ان کی کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں تو پھر ان کو اللہ کی طرح سمجھنا ماننا یہ ایمان والے کا کام نہیں یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی معجزہ دکھاتے تھے تو ساتھی جو ارشاد فرماتے تھے وہ بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے مثلاً ایک گھونٹ پانی کو لاکھوں کو پلا دیا لاکھوں سے مرا دیے کہ لاکھوں کے برابر پانی کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے تھے اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے اللہ! کیا مطلب کہ میرے ہاتھوں یہ کمال ظاہر ہوا ہے حقیقت میں یہ کمال کس کا ہے اللہ! جو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا تو اس انگلی میں یہ کمال کس نے رکھا تھا اللہ! وہ انگلی کس نے بنائی تھی اللہ نے بنائی ہاتھ کے اشارے سے ڈوبے سورج کو لوٹایا تھا تو وہ ہاتھ کس نے بنایا ہے اس ہاتھ میں یہ قوت کس نے رکھی ہے ہاتھ تو ہمارے بھی بنائے نا اللہ نے ہم اشارہ کرتے ہیں سورج تو ہلتا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پلٹ آیا تو اس ہاتھ میں یہ کمال کس نے رکھا اللہ نے رکھا تو اصل کمال کس کا ہوا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا ذاتی کمال ہے اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے تو یہ ہمارا عقیدہ جو ایسا عقیدہ رکھے ہم اس کو مانتے نہیں بات سمجھ میں آ گئی سید نا غو اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی کرامتیں دکھائی خود تھانوی نے لکھا کہ ان کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں ہمارے والد بھی وہی کہہ رہے تھے دادا بھی وہی کہہ رہے تھے پردادا بھی سارے زمانوں میں یہاں سے لے کے غوث پاک تک سب وہی کہہ رہے ہیں اس کو تواتر کہتے ہیں مسلسل پہ در پے ہر دور میں ان کا لے ڈوبی برات پار لگا دی مردوں کو زندہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو کیا غوث پاک کے یہ ذاتی کمال تھے نہیں اللہ نے انہیں یہ کمال عطا کیے تھے وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اللہ کے فضل سے ایسا کرتے تھے خود ذاتی طور پر ایسا وہ نہیں یہ ہم کہتے ہیں ہم اگر کسی بزرگ سے مانگتے ہیں جس پر یہ لوگ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بزرگوں سے کیوں مانگتے ہو تو ہم نے کبھی کسی بزرگ کو خود سے دینے والا سمجھا نہیں خود سے دینے والا اس کو کبھی مانا یا سمجھا یا کہا نہیں اگر یہ کہیں تو اعتراض کرو اور اگر یہ کہیں کہ رب نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ رب کی دیوی عطا سے بانٹتے ہیں تو جو رب نے عطا کیا ہے اس میں سے دو تو یہ مانگنا غلط نہیں اگر یہ رکھیں کہ یہ خود سے دیتے ہیں یہ عقیدہ رکھیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا ہم اس کو مانگتے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بار بار کیوں سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اگر سمجھ آپ کو آ جائے تو آپ کو کوئی بہکان آ سکے یہ بڑا شور مچاتے ہیں تم مزاروں پہ جاتے ہو جا کے کہتے ہو داتا دے داتا کہتے ہی دینے والے تو دینے والا تو اللہ ہے ٹھیک ہے تو پھر چندا بھی اللہ سے مانگا کرو نا پھر بندوں سے آ چندہ کیوں مانگتے ہو کوئی مشکل پڑ جائے تم بندوں کے پاس کیوں جاتے ہو اللہ کے پاس جایا کرونا تم کہتے ہو مال والو امیر ہو مخیر اضرات اہل سروت آپ کو اللہ نے جو دیا اس میں سے دو تو دولت دینے والا بھی اللہ کمال دینے والا بھی اللہ جس کو دولت دی تم اس دولت مانگ رہے جس کو اللہ نے برکت دی ہم اس سے برکت مانگ رہے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر زندہ سے مانگو مردہ سے نہ مانگو زندہ دے دیتے ہیں زندہ کا ظاہری چیز مانگنا سمجھ آتا ہے مردہ سے مانگتے ہو مردے تو خود محتاج ہوتے ہیں وہ کیا دیں گے میں نے کہا واقعی جو بالکل مردے ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے لیکن وہ مردے تمہارے ہیں جو بالکل مردہ ہیں ہمارے تو ایک جہان سے دوسرے جہان جاتے ہیں مرتے نہیں ہیں اور یہ ہمارا کوئی اپنا بنایا ہوا خیال یا عقیدہ نہیں یہ بھی قرآن و سنت میں بیان ہوا آئیے میں آپ کو ایک بات پھر سناؤں پہلے بھی سنائی ہوگی پھر سنیں سورہ بقرہ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے چھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک نشانی اللہ فرماتا ہے اور ہماری بھی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں مومن کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے جو اس کو دیا ہے روزی دی ہے جو کچھ نعمت دی اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں ہماری راہ دیجئے پتہ چل گیا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جو اللہ اس کو دیتا ہے اس میں سے وہ یہ آپ نے آیت سن لی اب میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں یا اللہ کیا وفات کے بعد بھی کسی کو دیتا ہے تیرے یہ تو قرآن میں پڑھ لیا کہ جو تُو کسی کو دیتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ وفات کے بعد بھی کسی کو دیتا ہے یا نہیں تو قرآن میں اللہ کا اعلی ارشاد فرماتا ہے توجہ سے سونے ولا سبن الزین امواتا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں مارے گئے ہرگز ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا وہ کیا ہے بل آیا اون بلکہ وہ زندہ ہے کون فرما رہا ہے اللہ تعالی سنے آگے ادا رب بھی اور اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں قرآن نے بتا دیا اللہ کے کچھ پیارے ایسے بھی ہیں اللہ کی کچھ مخلوق ایسی بھی ہے لوگ سمجھتے ہیں مر گئے اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں روزی بھی پاتے ہیں اور پہلے آپ سن چکے کہ جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو جب عطا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو خرچ کا سلسلہ کیسے ختم ہوگا بات سمجھ میں آئی جب مل رہا ہے بانٹ بھی رہے ہیں جب ملنا بند ہو جائے گا بانٹنا بھی بند ہو جائے گا جب ملنا بند نہیں ہوا تو بانٹنا بھی بات سمجھ میں آ گئی پوچھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں فریحین بما آتاہم اللہ پدلی اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس پہ بڑے خوش بھی ہیں اور سنیں آپ نے قرآن سنا اب حدیث سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء او اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اللہ کے سارے نبی زندہ یورزا کو آگے فرمائے وہ رسک دیے جاتے ہیں کیا دیے جاتے ہیں قرآن سے بھی پتا چلا شہید کے بارے میں پتا چل گیا تو جس کا کلمہ پڑھنے والے کو مل رہا ہے خود اس کلمے والے کو کیوں نہیں مل رہا کل فرما دیا سارے نبی زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں تو جب رزق مل رہا ہے تو خرچ بھی کر رہے ہیں اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ آپ خود شمار کر لیں اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا کا سلسلہ بند نہیں, نہیں, نہیں یہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کسی مردے کو حساب کتاب دکھایا جاتا ہے جواب دیجئے مثلا سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں بلا تشبی ایک صاحب ہوں ان کی دس فیکٹریاں ہوں بڑا حساب کتاب رجسٹر بنے ہوئے ہیں اکاؤنٹینٹ کو پتہ چل جائے کہ مالک مر گیا وہ سارے رجسٹر اٹھا کے لائے کہ مالک صاحب آپ مر گئے ہیں مگر میں آپ کو حساب دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیجئے اس کو پیمنٹ کی اس کو نہیں کی اس کے پاس سے چیک آیا اس کے پاس سے نہیں آیا اتنا مال اس کو دیا اتنا وہ دکھائے اس کو مردے کو مردہ دیکھے گا مردہ سنے گا کچھ کرے گا جو مردہ ہے وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہفتے میں دو دن اعمال پیش کیے جا رہے ہیں امت کے امال ہفتے میں دو دن حدیثوں میں موجود ہیں پیش کیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے امت کے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں پتہ چلے کہ میرے امتیوں نے جمع ہو کر درود و سلام پڑھا ہے درو شریف پڑھا ہے نیکی کی ہے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے زکوۃ دی ہے حج کیا ہے خیرات کی ہے اچھی باتیں کی ہیں اچھے کام کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور جب گناہ بتائے جاتے ہیں تو یہ نہیں لکھا کہ ناراض ہوتے رحمت اللہ علیہ ہے نا وہاں یہ لکھا ہے کہ جب امت کے گنا پیش کیے جاتے ہیں حضور بخش امت کی دعا کرتے ہیں اللہ نظام تو قبر, قبر میں بھی چل رہا ہے پیش کیا جاتا ہے سب کچھ ہو رہا ہے حساب کتاب بتایا جاتا ہے اور یہ حدیث بھی آپ کو سنا چکا فضائل درو شریف نامی کتاب بازار میں ملتی ہے بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب شیخ محمد زکریہ جن کا نام ہے انہوں نے لکھی ہے اس میں یہ حدیث انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر کے لیے مقرر فرما دیا جو بھی دنیا میں کہیں بھی مجھ پر درود بھیجے گا دروشری پڑے گا یہ پرشتہ اس بندے کا اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھے پہنچائے گا یہ اس کی آواز سنے گا کیا وہ لفظ کہہ رہا ہے یہ سنے گا اور مجھے پہنچائے گا اس کو ساری اللہ نے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی قدرت دی ہے کہیں بھی کوئی مجھ پر ضرور پڑے گا یہ اس کو بھی اس کے باپ کا بھی نام لے کے اس کی آواز بھی سنے گا پہنچائے گا تو جس کی قبر پر مقرر کیے جانے والے غلام فرشتے کی اتنی شان ہے اللہ نے عقل دی آپ کو ذرا سوچیں خود اس قبر والے آقا کی کتنی شان ہے ایمان ہونا چاہیے اور صحیح عقیدہ ہونا چاہیے بات بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے حیات کے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقتوں کے منکر ہیں میں سمجھتا ہوں وہ علم رکھتے نہیں مجھے شبہ نہیں ہے اگر وہ علم والے ہوتے تو ہرگز ایسی باتیں نہ کرتے ہم لوگ کبھی بھی کسی مردہ سے تو مانگتے ہی نہیں کسی مردے سے ہم مانگتے ہیں اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے زندہ ہیں اور ہمیں کوئی شوبھا نہیں اچھا ایک بات آپ کو اور سمجھا دوں جسم کا حرکت کرنا خود جسم کا فیل ذاتی ہے یا روح کا ہے روح نہ ہو جسم حرکت کرے گا آپ <تصفح> کا جسم آتے لا رہے ہیں یہ ہاتھ جسم کی طاقت سے ہل رہا ہے یا روح کی تو روح پورے جسم میں ہے جسم حرکت کر رہا ہے اس جسم کو سمجھو ایک پنجرا کیج اس پنجرے میں روح کی اتنی طاقت ہے جب اس جسم کے پنجرے سے یہ روح آزاد ہوگی طاقت کم ہوگی یا زیادہ بھائی پنجرے میں ہے تو اتنی جب پنجرے سے روح نکلے گی طاقت کم ہو جائے گی یا زیادہ بڑی اچھی بات کی آپ نے سمجھداری کی کہ جب قید ہے پنجرے میں تو اتنی طاقت ہے جب اس سے آزاد ہو جائے گی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہو جائے گی یہ اب سب نے جواب دیا اب مجھے ایک جواب اور دے دیجیے جسم کے لیے موت ہے روح کے لیے موت ہے تو جب روح مرتی نہیں تو روح کا کمال بھی ختم ہوتا نہیں موت جس روح کو آتی ہے روح کو آتی نہیں تو جب رو کے لیے موت نہیں ہے تو روح کا کمال بھی ختم ہو سکتا نہیں میں نے کہا نا اس مضمون کو پھیلاؤں دلیلوں کو بیان کرنا شروع پھر آپ کو چار جمعے لگا دوں میں کئی مرتبہ یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں سمجھانے کے لیے پھر میں نے آپ کے سامنے رکھ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کلمہ کی جب تشریح بیان کی تھی اس وقت بھی بہت باتیں کی تھی میں نے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہم کسی کا ذاتی کمال مانتے ہی نہیں اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے مخلوق میں ذاتی کمال جب نہیں تو پھر شیر کدھر سے آ گیا اور اس کا کمال مانتے اس مخلوق کا جس کے لیے اللہ نے بیان فرمایا اور جس کے لیے اللہ نے بیان نہیں فرمایا اس کے لیے مانتے بھی اے نہیں ختم ہو گئی بات کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں بتوں کے لیے ہو کہ جی یہ کمال ہے یا مظاہر قدرت کے لیے اللہ نے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ کر سکتے ہیں نہیں اور ہم نے کبھی اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش عبادت کی ہی نہیں نہ کرتے ہیں کوئی کرے تو اس کو ہم مسلمان مانتے نہیں اس کے باوجود کوئی اصرار کرے کہ نہیں تم بھی وہی ہو تو جو ایسا کہے وہ خود ویسا ہوگا ہم ایمان والے ہیں اس کے کہنے سے ہم مشرق ہو سکتے اگر اللہ کے نزدیک ہم مشرق نہیں تو کسی کے کہنے سے ہم مشرق ہو سکتے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہر سنی یاد کر لے بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی دنیا میں زیادہ دل لگا لے گی شرک کا خوف نہیں تو نبی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں اور آج کے لوگ کہیں نہیں شرک بہت ہو گیا ہے شرک بہت ہو گیا ہے تو یہ جس کو شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں سمجھ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور احشاد میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی سارے ہی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے غلط ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی غلطی پر جمع ساری دنیا میں اکثریت سنیوں کی ہے ہے یا نہیں جتنے مسلمان ہیں ان میں اکثریت کن, کن کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو کیا سنیوں کے کہ عقیدے غلط ہیں <سلام> اگر کہو غلط ہے تو حدیث غلط پڑتی ہے اور حدیث غلط پڑ نہیں سکتی تو جو لوگ مشرک مشرک مشرک کرتے پھرتے یہ غلط ہے نبی کا فرمان غلط <سلام> نہیں اور ہمارے عقیدے بھی غلط <سلام> نہیں مگر ایک بات ضرور کروں گا آپ لوگ توجہ سے سنیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نادان شخص نہ جاننے والا کوئی ایسا جملہ کہتا ہو اس کو حقیقت معلوم نہ ہو کہنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو ڈھنگ نہ آنے کی وجہ سے انداز نہ آنے کی وجہ سے یا محض اس کی نادانی کی وجہ سے وہ ایسے الفاظ کہتا ہے جن الفاظ میں گڑبڑ ہے مگر اس کے عقیدے میں گڑبڑ نہیں مثلا وہ کہتا ہے تم نے یہ جو بکرا لیا ہے بکرا کا لیا ہے وہ کہتا ہے جی یہ اوس پاس کا بکرا ہے کیا کرے گا اس کو جی گوش پاک کا نیاز دوں گا اس نے کہہ دیا بکرا غوش پاک کا ہے نیاس دوں گا کس کی نیاز ہوگا غوش پاک کی نیاز دوں گا کس کی نظر مانی ہے جی گوش پاک کی نظر مانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دیکھو اس نے اس بکرے کو بھی غوش پاک کا کہا نیاز اور نظر کو بھی غوش پاک کا کہا نیاز اور نظر تو اللہ کی ہوتی ہے جانور تو اللہ کے نام پر سبا ہوتا ہے اس نے بکرے پر بھی غوث پاک کا نام لگایا نیاز پر بھی نظر پر بھی اس نے غیر اللہ کا نام لگایا تو یہی تو غلط ہے اس کو کہنا چاہیے نیاز اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے مگر اس نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو بکرا غوث پاک کا ہے یہ تو نیاز غوث پاک کی ہے اللہ کی نہیں ہے غوث پاک کی ہے نظر اللہ کی نہیں ہے غوث پاک کی ہے تو یہی تو شرک ہے تو میں اس کا جواب بہت آسان دے دوں اس بندے کو معلومات نہیں ہیں وہ اگر کہتا ہے نا یہ نیاز اللہ کی نہیں غوث پاک کی ہے نظر اللہ کی نہیں غوث پاک کی ہے تو وہ غلط نہیں کہتا تم پہلے اس کو سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ یہ کہنا نہیں چاہتا وہ کہتا کیا مطلب یہ نیاز اللہ کی نہیں غوث پاک کی ہے کہ میں نے اس کا سواب اللہ کو نہیں بخشنا گوش پاک کو بخشنا ہے مقصد اس کا کہنے کا یہ ہے لفظ اس کو آتے yes. نہیں وہ جانتا ہے وہ یہ کہہ رہا اللہ کو ثواب نہیں پہنچانا ثواب پہنچانا ہے جس کو اس کا نام لے رہا ہے اس نے نیاب کے معنی ثواب پہنچانے ایسالے ثواب کے رکھے ہیں اس نے بکرے کا یقینی کہ یہ بکرا اور پاک کے ایسالے ثواب کے لیے وہ کہتا ہے ان کا ہے تم نے لفظوں پر آ کر فوراً جناب فتوا دے دیا تو لفظوں کے اطلاق سے اگر شیر کرتا ہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے پوچھ رہا ہوں لفظ لگایا نا اس نے نیاز اللہ کی نہیں غوث پاک کی ہے کیا مطلب کہ اس شخص کی معلومات اتنی ہی ہیں کہ اس کا ثواب میں نے اللہ کو نہیں بکی ہے تو وہ غلط نہیں کہتا تم پہلے اس کو سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ یہ کہنا نہیں چاہتا وہ کہتا کیا مطلب یہ نیاز اللہ کی نہیں غوث پاک کی ہے کہ میں نے اس کا ثواب اللہ کو نہیں بخشنا غوث پاک کو بخشنا ہے مقصد اس کا کہنے کا یہ ہے لفظ اس کو آتے نہیں وہ جانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کو ثواب نہیں پہنچانا ثواب پہنچانا ہے جس کو اس کا نام لے رہا ہے اس نے نیاز کے معنی ثواب پہنچانے ایسالے ثواب کے رکھے ہیں اس نے بکرے کا یہ کہ نہیں کہ یہ بکرا باس پاس کے ایسالے ثواب کے لیے وہ کہتا ہے ان کا ہے تم نے لفظوں پر آ کر فوراً جناب فتوا دے دیا تو لفظوں کے اطلاق سے اگر شرک آتا ہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے یہ نظر کے اصل لغوی یا عرفی یا شرعی معنی وہ نہیں جانتا اس نے بس سنا کہ نیاز ہوتی ہے نیاز ہوتی ہے اللہ والوں کی تو اس کو نیاز کے معنی تمہارے اس حساب سے نہیں معلوم وہ اس کو سمجھتا ہے سواب پہنچانے کے معنی میں اور تم فتوا لگا دیتے ہو یہ عرف ارپ ہے عرفی معنی ہے لوگ ایک لفظ رکھ لیا مثلاً گیارہویں شریف کسی نے مٹھائی کسی نے شربت کسی نے بریانی کسی نے زردہ کسی نے حلوا کسی نے کچھ کیا ہے جی گیارہویں شریف ارے یار یہ تو ہلوا تم اس کو گیارہویں کہہ رہے ہو ارے بھائی یہ تو کھانا تم اس کو گیارہویں کہہ رہے ہو کیا مطلب کہ اس پر اوس پاپ کو ثواب کیا گیا ہے اس کا ثواب ان کی روح کو بخشا گیا اس کا نام گیارہویں کہ یہ گیارہویں اصل میں عرفی نام ہے ایک نام رواج پا گیا ہے اصل چیز عیسا لے ثواب ہے سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی پوچھ رہا ہوں کوئی صبح رہ گیا اب ان کی مشین گنج چڑھ گئی دی, دیکھو تمہارا بندہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں اللہ کی رحاظ نہیں اللہ کی نظر نہیں کھلانے کی ہے ارے بھائی اس کو مانے اتنے ہی آتے ہیں وہ جس معنی میں کہہ رہا ہے اس کے معنی سمجھو تم اگر حقیقت نہیں جانتے ہو فتوا لگا سکتے اس کی دیکھو نا ایک عالم کے اور ایک جاہل کے کہنے میں فرق ہوگا ایک شخص جانتا ہے اور ایک شخص لفظوں کی حقیقت نہیں جانتا دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں اس سے زیادہ آسان کر کے تو شاید میں نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے میں نے جتنی بات کی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے اس پر جو لوگ بتوا لگائے آپ کو سمجھ لیں وہ ظالم ہے یا نہیں بات بات پر لوگوں کو مشرق بنا رہے ہیں تو مزاروں کی پوجا کرتے ہو کب پوجا کی ہے کہتے ہیں سجدہ کرتے ہو کب ہے سجدہ جو کسی مزار کو زندہ کو یا مردہ کو سجدہ کرے ہم اس کو ہرگز درست قرار نہیں دیتے عبادت کی نیت سے کرے گا شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا شرک ہوگا تعظیم کی نیت سے کرے گا گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے وہ سجدہ کرنا اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا گناہ گار ہوگا لیکن ہم نے اس سجدے کو بھی ہرگز جائز نہیں رکھا ہے نہیں مانا ہے نہیں کہتے حرام کہتے ہیں اگر کوئی قدم بوسی کر رہا ہے بوسے کے لیے جھکا ہے اس کو سجدہ کہہ سکتے اور جو سجدہ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو درست قرار اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ درست نہیں لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے یا تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے کیا تم نیت جانتے ہو پوچھ رہا ہوں پتوا لگانے والے نیت جانتے ہیں؟ اور میرے نبی پاک نے پہلے ہی اعلان فرما دیا ان بن نیت امال نیتوں کے ساتھ ہے نیتوں پر دار و مدار ہے پہلے نیت تو معلوم کرو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں عبادت کا سجدہ کر رہا ہوں اگر کسی کوئی کرتا بھی ہوگا تو یہی کہے گا کہ ادب سے کر رہا ہوں تعظیم سے تو وہ کیا ہوگا گناگار کیونکہ ایسا سجدہ بھی جائز نہیں تو وہ کیا ہوگا گناگار تو اس کو شرک کا فتوا اس پہ لگانا کیونکہ شرک وہ گناہ ہے بغیر توبہ جس کی بخشش ہوتی نہیں تو پتا چل گیا شرک کا مطلب کفر ہے تو جو کسی مسلمان کو مشرک کہے تو حدیث شریف میں ہے کہ کوئی کسی شخص کو مشرک کہے کافر کہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والے پر کفر لوٹ آئے گا یعنی کہنے والا کافر ہو جائے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں بلا ازرے شرعی بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی پر فتوا لگ سکتا اور کوفر کا مسئلہ کوئی ایسا آسان نہیں کہ جس کو چاہا کافر کہہ دیا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی نے بھی جن بدعقیدہ لوگوں کی عبارتوں پر فتوا دیا تھا پہلے دن فتوا نہیں دے دیا تھا ان کی ان باتوں کے بارے میں ان کو خط لکھا تارے بھیجی رسالے بھیجے جواب لکھ کے بھیجے کہ تمہاری بات یہ غلط ہے دیکھو اتنے اس کے دلائل جب انہوں نے کہا نہیں ہم نے جو کہا صحیح کہا تب جا کے فتوا دیا اور اس مدت کو تو سولہ برس لگے تھے اس کو پہلے دن تو فتوا نہیں دے دیا تھا ادھر جملہ آیا اور ادھر مشین گن چل گئی نہیں اتمام اجت کیونکہ کسی کا کسی کو کافر کہنا کوئی خالہ جی کا باڑہ نہیں تو کھیل نہیں ہے تو وہ لوگ جو مسلمانوں کے صحیح کاموں پر ان کو غلط قرار دیتے ہیں جائز اور نیک کاموں کو غلط قرار دیتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ذراؤں کی سمجھ آ گئی بات نبیوں ولیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں کسی مقام کو چوم لینا یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا یہ عبادت نہیں یہ محبت ہے ہر چومنے کو عبادت نہیں کہہ سکتے آپ ورنہ پھر میں لسٹ بتاؤں گا کیا کیا آپ چومتے ہیں پھر اس کو کیا عبادت کہیں گے مشکل میں آ جائیں گے آپ ہر چومنا عبادت نہیں ہے ہم نے کسی قبر کا غلاف چوم لیا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو چوم لیا تو یہ چومنا ہرگز عبادت نہیں کہلائے گا یہ محبت کہلائے گا بات سمجھ میں آئی اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو ایسوں کو پوجتے ہیں جنہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے پوجنے کا لفظ آیا بیا ہاں؟ بون عبادت کا لفظ آیا کہ ان کو ان کی عبادت کرتے ہیں مجھے کوئی ایک بتا دو آپ میں سے کوئی جاہل سے جاہل شخص جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اونچا چھاپ ہے ایک لفظ نہیں پڑ سکتا وہ بتا دے اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت کرتا ہے جواب دیجئے نہیں سب یہ کہیں گے جی عبادت صرف اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو تو وہ جو بتوں کی یا دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ فرماتا متا وہ کوئی اختیار رکھتے جن کی پوجا کرتے ہیں ان کا کوئی اختیار اور وہ پوجا کرتے ہیں بتوں کی ان بتوں کو کوئی اختیار نہیں نبی ولی کو بتوں جیسا قرار دینا یہ ظلم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق کے بیٹے بخاری میں حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں امت میں سب سے برے لوگ شرارتی لوگ کون ہیں بدترین خلق سب سے زیادہ برے لوگ وہ کہ کافروں اور بتوں کے بھرے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں اور مسلمانوں پر لگاتے ہیں آیت اتری بتوں کے بارے میں لگا دی نبیوں پر آیت اتری کافروں کے بارے میں لگا دی مسلمانوں پر تو جو ایسا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ برے لوگ یہ کون فرما رہے ہیں صحابی رسول حضرت فاروق اعظم کے بیٹے جو خود صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے روایت موجود تو اب مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ ان آیتوں کو لے کر کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ بتوں کا ذکر ہے نبیوں ولیوں کا ذکر نہیں, نہیں تو تم بتوں والی آیت نبیوں پہ لگاؤ گے تو تم سے برا کوئی اور نہیں ہے نبی ولی کو اللہ تعالی نے جو شان دی ہے ہم اس شان کو مانتے ہم نے کبھی کسی نبی کو عبادت کے لائق نہیں مانا اللہ کے مثل نہیں مانا ایسی کوئی بات ہمارے عقیدے میں نہیں جو خلاف شریعت ہو تو پھر ہم پر فتویٰ کیسے لگاتے ہو اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور ہمیں برے عقیدوں سے بچائے اللہ تعالی ارشاد پر مت فلاب ری بول اللہ جب تمہیں پتا چل گیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے روزی نہیں دے سکتے بارش نہیں برسا سکتے اولاد نہیں دے سکتے تو پھر ان کو اللہ کی طرح نہ سمجھو اللہ کی طرح نہ کہو ان کو ایسا نہ مانو لمو تم لالم بے شک اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں تمہارا کیا حال ہے کیا کہہ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو کیا عقیدہ ہے کیا نیت ہے اللہ کو سب پتا ہے وہاں ہیرفر ہو سکتا نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو کہیں گے آپ کا بیان چلے گا اللہ جانتا ہے غلط بات کرنے والوں تم اپنی باتوں کے ہیر فیر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کو پتہ نہیں وہ سب کچھ नहीं جانتا नहीं। جو حقیقت ہے اس کو تم بدل سکتے نہیں حقیقت کیا ہے کہ بدھ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ جو مانتے ہیں وہ کہیں بہت کچھ کر سکتے سمجھ آئی اللہ تعالیٰ ارشاد پر ماتا دلّا ہالن اب مملوک مملو کل دیر والاشی اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ قدرت طاقت رکھتا نہیں واہ رن حسن پہ من اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے سر رہا چھپا کر بھی اور کھلے آم بھی ہل سنو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے ایک کچھ کرتا نہیں دوسرا خرچ کرتا ہے اللہ نے روزی دی ہے وہ اس میں سے چھپے بھی خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی زکات دیتے ہیں کھلے باقی چھپا کر دے دیا کسی کو اور ایک وہ ہے کہ ککھ نہیں تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے نہیں الحمد للہ جب بات واضح ہو گئی تو اللہ کی تعریف کرو ساری تعریف ہے اللہ کے لیے کھل کے بات سامنے آ گئی کہ ایک کو ملا ہے وہ آگے دے سکتا ہے دوسرے کو ملا نہیں وہ دے سکتا بھی نہیں بل اکثر اوم لایا لو ان میں سے اکثر کو خبر اور سوچو ایک آدمی ہے وہ خرچ کر رہا ہے زکات بھی دے رہا ہے سستا بھی دے رہا ہے خیرات بھی کر رہا ہے اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس کو کچھ قدرت آپ اس کے پاس کچھ نہیں ہو کسی اور کا مال ہے وہ اس کے مال میں سے خرچ کر سکتا نہیں اور ایک کو دیا ہے وہ اس میں سے آگے دے رہا ہے تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے میں نے پہلے بات کی تھی شاید آپ نے ابھی سیرا نہیں پکڑا بات وہی ہے جس کو اللہ نے آگے دینے کا اختیار دیا ہے وہ دے رہا ہے اور جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے وہ دے سکتا جب آپ دیجئے تو جو ولی نہیں ہے وہ آگے کیا دے گا جو نبی نہیں ہے وہ آگے کیا دے گا نبیوں ولیوں کو اللہ نے دیا بانٹو وہ بانٹ رہے ہیں خود حضور پر ہیں ان نما نخا سے اللہ یوتی اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں کچھ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی تو جب اللہ دے رہا ہے ہیں رہا ہے اور دوسرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس اپنا وہ دوسرے کا اٹھا کے دے سکتا <سؤال> نہیں اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے نہیں پتہ چلا نبیوں ولیوں کی شان الگ ہے <سؤال> ایسے تو نہیں نا سننی کہتے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں کیوں کہتے ہیں ملتا ہے نا ملتا ہے نا ملتا نہ ہوتا تو ہم مانتے پوچھ رہا ہوں ملتا ہے وہ اللہ کا دیا دیتے ہیں اللہ ہی کی عطا بانٹ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے وہ وہ اللہ سما ماض اللہ کہتے نہیں وہ تھے میں نے کہا وہ تمہارے ہوں گے جو تھے ہمارے ہیں تمہارے تھے ہمارے کس کا کلمہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہو کلمے کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے ان کے تھے ہمارے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا متاب المو اللہ پی کو رسول اللہ جان لو خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے, موجود ہے، وہ ہیں اور اللہ کی عطا آج بھی بانٹ رہے ہیں اللہ یار اللہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ آگے اللہ کے خزانے لٹائے جا رہے اللہ نے دینا بند نہیں کیا نبی نے بانٹنا بند تم کہیں یہ بتا دو اللہ نے دینا بند کیا ہو میں کہہ دوں گا بانٹنا بند کر دیا اللہ تم کو یہ ای آیت لاؤ جس میں لکھاؤ کہ اللہ نے دینا بند کر دیا میں آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا پرماتا واخیرہ تو قید المین اللہ محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا جب آپ دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرماتے سوال صاحب بھی تھے آج سوا ہر مسلمان کہلانے والے ہیں اس وقت سوال لے رہے سے آج سو رب لے رہے ہیں اللہ شیر اللہ حضرت نے سچ کہا بار بار پڑھو یہ شیر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہ نبی دینے والا ہے سو چاہ رانوی اللہ علیہ کتنا دیتے ہیں صحابیوں سے پوچھو وابیوں سے نہیں پوچھو صحابیوں سے اور کہتے ہیں آپ ایک باری اتنا مل گیا دامن بھر گیا دامن میں جگہ نہیں رہی دامن خواہ یعنی پورا ہو گیا ہے آپ کی عطا تو اسی طرح ہے یعنی ہمارے دامن میں گنجائش نہیں رہی آپ کی عطا میں کمی واقعہ <سؤال> سنتے رہتے ہیں نا حضرت ربیع بن کاب اسلم ربی اللہ تعالی نے کتنا پیارا واقعہ کتنی بار سنا ہوگا آپ نے وہ سنے صبح سنے شام سنے بڑا پیارا واقعہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کراتے حضور نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی انہوں نے آقا کی غلامی خود یہ ڈیوٹی اپنی لگا لی جس کو کچھ لینا ہوتا ہے خدمت کرتا ہے محبت سے اور جو محبت دکھائے پھر وہ خالی رہتا خود ڈیوٹی لگا لی انہوں نے کہ میں حضور کو وضو کروایا کروں گا کہ کے وقت آتے ہیں لوٹا لے کر موجود ہیں بزو کرانے کو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بخاری شریف میں حدیث پاک موجود حضور نے فرمایا یا ربیہ تو سل اے ربیا مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کوئی شرط آمی. دیکھنا اتنا مانگنا اتنا نہیں مانگنا یہ مانگنا وہ نہیں مانگنا کوئی شرط مانگ کیا مانگتا اور یہ وہی وہ کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے جو جو نبی کو پتا تھا رب نے مجھے اختیار دیا ہے رب نے مجھے اختیار دیا مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے آگے سے نہیں کہا اللہ دیتا ہے آپ کیا دے سکتے ہیں مجھے جو مانگنا اللہ سے مانگوں گا آپ سے کیوں مانگو دینے والا اللہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو مجھے یاد کرو پکارو مجھے میں تمہیں دوں گا وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے جانتے تھے دیتا اللہ ہی ہے دلواتے یہ ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں اش کا حضور میں آپ سے مانگتا ہوں ادیش سنا رہا ہوں بخاری شریف میں کیا کہتے ہیں صحابی آ کا حضور میں آپ سے کہیے حضور میں آپ سے آگے نبی نے بھی یہ نہیں کہا ہاں تو نہیں سکھائی میں نے تمہیں مجھ سے مانگنے لگے اللہ سے مانگنا چاہیے خبردار نہیں وہ کہہ رہے ہیں اصلوں کا پہلے نبی نے کہا مانگ سا بھی اعتراض نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں اصلوں کا حضور آپ سے مانگتا ہوں نبی اعتراض نہیں کر رہا مانگ رہے ہیں کیا مکا تک پل حضور جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت میں آپ کے پاس رہتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح رہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں کمپینین شپ جس طرح مجھے یہاں آپ کی لفاقت حاصل ہے آپ کا ساتھ ہے حضور یہی ساتھ میں جنت میں مانگتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ربیا ارے سوچ کیا پتہ کیا ہوگا اے? خاتمہ کیسے ہوگا پھر قبر کا حساب پھر آگے اشر کی منزلیں میزان پر عمل تولنے ہیں پتا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا وابیوں کی طرح یہ نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں مہاز اللہ حضور نے ایسی کوئی بات ایسی کوئی بات صحابی مانگ رہا ہے حضور میں جس طرح دنیا میں ذاتوں جنت میں بھی ساتھ مانگتا ہوں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ نے منظور کر لیا تو بتا دیں گے نہیں فرمایا اب اگر لے کر ربیا تو نے جو مانگا وہ ہو گیا کچھ اور مانگ جو تُو نے مانگا وہ ہو گیا کچھ اور مانگ وہ کہتے ایک ہی بار میں اتنا مل گیا کہ اب میری جھولی میں اور گنجائش بھر گئی جھولی جگہ ہی نہیں اور لے کر ڈالو کیا ایک بار میں ہی اتنا مل گیا کہ مجھے کافی ہو گیا آقا خود کہہ رہے ہیں اور مانگ اور مانگ گئے تو میری جھولی بھر گئی کوئی ہے جو یہ کہے کہ نبی نہیں دیتا کوئی ہے اگر کہو نہیں تو میں نے قرآن کی آیتیں آپ کو ہزار بار سنا ہی اللہ فرماتا ہے جو رسول دے وہ لے لو اگر رسول دیتا ہی نہیں اللہ نے کیوں فرمایا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے عقیدے ہرگز ہرگز غلط نہیں ہے جو نہیں دے سکتے ہم نے کبھی ان سے مانگا نہیں ان کو دینے والا سمجھا نہیں اور ہم ان نبیوں ولیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں یہ خود سے نہیں دیتے ان کو دینے کی اجازت دینے کا اختیار رب نے دیا ہے یہ اللہ کا ہی دیا دیتے ہیں خود سے دیتے نہیں نہ ہی دے سکتے ہیں سیدھی سی دی دی دی بات جھگڑا ختم ٹھیک ہے سمجھ آ اللہ فرماتا ہے ان کو جو جس کو طاقت ہے وہ دیتا ہے اس کو دیا ہے آگے بھی دیتا ہے کٹ کرتا ہے چھپا کے بھی دکھا کے بھی کبھی دکھا کے دیتا ہے کبھی چھپا کے دیتا ہے ذرا نبی کو دیکھو حضرت ابو بکر کو فرمایا تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی اشرا مبشرہ کے نام دس کے نام جن کو جنت کی کھلی ضمانت کسی کو چھپا کے کہہ دیے کسی کو سنا کے کہہ دیا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو دکھا کے دے دیا کسی کو بغیر دکھائے دے دیا کتنا دیا کتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا, اتنا دیا? اتنا دیا کہ گنتی ختم ہو گئی یا ختم نہیں ہوئی اللہ ارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب غلام اور آکا برابر نہیں تو بندہ اور نبی بھی برابر عام امتی اور نبی برابر نہیں تو جب عام بندہ اور غلام آکا برابر نہیں امتی نبی برابر نہیں تو اللہ کے برابر کون ہو سکتا جواب دیجئے جو مانے گا ایمان سے جائے گا یا نہیں جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں الحمدللہ اللہ خود فرمارا الحمدللہ کیا مطلب شکر کرو اللہ کا جب تمہیں بات سمجھ آ گئی اور نبیوں ولیوں کی شان اور ہے بتوں کی کوئی شان نہیں ایک کچھ بے اختیار ہی نہیں ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا اور جس کو اختیار ہے اس کی شان نہ مانو تو پھر بتائیں قرآن کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح وہ لوگ جو بتوں کو مانتے ہیں رب کو نہیں مانتے تو بت تو کچھ نہیں کر سکتے رب سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ بتوں کو مان کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مانند वाले والے اللہ کی مسل سمجھنے والے توبہ کریں اور ہم اہل سنت و جماعت جو دینی معلومات کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے بالکل درست ہیں ہمیں اپنے ایمان میں کوئی شبہ کسی نادان کا کوئی لفظ جملہ غلط ہے تو اس جملے کی اصلاح کی جائے اس کے صحیح عقیدے کو غلط نہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ ہے قدرت بنایا اوتاد ولیوں کی ایک قسم ہے کیا لفظ کہا میں نے اولاد کہتے ہیں نا لام کی جگہ تے لگائیں اوتاد کہیے گا وطد کی جمع ہے واؤ تے دال وتد میخ کو کہتے ہیں میخ جو زمین میں گاڑی جاتی ہے نا میخ کلّہ کہہ لو بڑا کیل کہہ لو نیل کہہ لو جو زمین میں گاڑی جاتی وطخ کی جمع اوتاد تو یہ میخیں کیوں بنائی ہیں اللہ نے ان کی وجہ سے زمین کو باقی رکھا ہوا ہے یہ نیک لوگ نہ ہوں تو پھر زمین میں زلزلے آ جائیں فساد آ جائیں یہ نیکوں کی برکت سے بخشے ہوئے بچے ہوئے ہیں سلسلہ چل رہا کس نے بنائے ہیں یہ اوتاد خود سے بن گئے غوث خود سے بن جاتے ہیں کتب خود سے بن جاتے ہیں کون بناتا ہے اللہ بات ہی ختم خود سے کو بنے تو ہم نہیں مانتے جس کو اللہ بناتا ہے اس کو مانتے ہم خود سے کسی کو داتا نہیں کہتے جس کو رب نے داتا بنایا ہے اس کو داتا مانتے ہیں ہم نے خود کسی کو غوث نہیں کہا جس کو رب نے غوث بنایا ہے اس کو غس اس کی شان غوثیت ظاہر ہوئی مان لی جس کو اللہ نے بنایا نہیں پہلی پہچان کیا ایبان اور تقوا تو جس کا عقیدہ خود درست نہیں وہ ولی کدھر سے ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہم تو پہلے عقیدہ چیک کرتے عقیدہ درست ہے یا نہیں اگر عقیدہ درست نہیں تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے ولی کدھر سے مان لیں گے تو ہمارے بارے میں جو لوگ غلط بات کرتے ہیں وہ جان لیں ہم قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہرگز ہرگز ہمارے کوئی خود ساختہ یعنی خود بنائے ہوئے عقیدے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وادہ رابطہ رو رجول آدھا اب کمولا یا خود شعین اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مرد رجلین عربی میں واحد تسنیا اور پھر جمع رجول واحد رجلین تسنیا اور پھر رجال جمع جمع ہوتی ہے کم از کم تین پر ایک ہے تو واحد دو ہیں تسنیا اور تین ہے تو جمع رجلین دو مرد عہد ہوما ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اب کم ہو گا وہ کل مولا اور وہ اپنے آقا پر مالک پر بوجھ ہے <laughs> بولتا ہے کچھ نہیں سرکار ہے میرا جس نے اس کو رکھا ہوا جس کا ملازم ہے وہ آقا کہہ رہا ہے یار میرے پاس بوجھ ہی ہے نا میرے پر وہ اس کو کہیں خوج دے جا پلانا کام کر کے وہ خیر لائے گا بولتا ہی کچھ نہیں <laughs> چلا لانا اس نے ہر <laughs> وی ہ بتاؤ کیا برابر ہو جائے گا جواب دو بولنے والا اور گونگا برابر ہو جائے گا وہ میاں مورو بلادل <تصفيق> وہ شخص جو مالک ہے اور جو اس کا غلام ہے گنگا دونوں برابر ایک بولنے والا ہے اور ایک گونگا دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو جو انصاف کا اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے وہ رات مستقی اور وہ سیدھی راہ پر ہے سچی بات کرو اور بندے ہو یہ پتھر کے بت بول سکتے ہیں لوہے کے پلاسٹک کے بول سکتے ہیں تو کیا یہ اللہ کے برابر ہو گئے کوئی عقل کی بات کرو کو عدل کی بات کرو کوئی انصاف کی بات کرو تو جو انصاف کی بات کرے سچ بات کرے اللہ فرماتا ہے سیدھی راہ پر ہے اور سنیو شکر کرو اللہ فرماتا ہے تم سیدھی راہ پر ہو کیونکہ تم بتوں کو مانتے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے عدل کی بات کرتے ہو کہ بت کچھ نہیں کر سکتے نبی ولی اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں خود سے کرتے نہیں لیکن ہم کسی کو اللہ کے مثل یا اللہ کے برابر اللہ کا شریک کسی کو مانتے اللہ محمتا جو عدل کی بات کرے وہ سیدھی راہ پر ہے تو سیدھی راہ پر ہی چلنے کی دعا کی جاتی ہے ایک دینت سے کون سا راستہ کا راستہ نبی پر درود پڑنے والوں کا راستہ اللہ ہم سب کو اس سیدھے راستے پر ہی قائم اور ثابت رکھے و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی